س سورت الناس مدنی ہے اس میں چھ آیتیں اور ایک رکو ہے نام اس صورت میں الناس بار بار آیا ہے اسی لیے اس کا نام صورت الناس رکھ دیا گیا ہے زمان نزول صورت الفلق کے زمانۂ نزول کے بارے میں علماء تفسیر کی جو دو رائے بیان کی گئی ہیں وہی رائے اس صورت کے نزول کے بارے میں بھی ہیں اس لیے کہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی تھیں اور دونوں کی فضیلت و اہمیت اور شان نزول بھی ایک ہی ہے جیسا کہ ان حادیث سے معلوم ہوا جو صورت الفلق کی فضیلت کے بیان میں گزر چکی ہیں